احمد صلی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی جو ہے اس عالم میں کہ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور حضرت مہدی مسلمانوں کو لے کر دمشق میں الغوطہ بستی میں جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے اور دجال پوری دنیا سے گھوم پھر کر شام کے علاقے کے قریب ہوگا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان بہت پریشان ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے یہاں تک کہ فجر کی نماز میں صبح کی اذان ہو چکی ہوگی تکبیر ہو چکی ہوگی اور نماز کھڑی ہونے کے قریب ہی ہوگی کہ آسمان سے سیدنا نا عیسیٰ علیہ صلاح و دو فرشتوں کا سہارا لیے دو زرد رنگ کے کپڑوں میں جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف جو ہے وہ نزول فرمائے دمشق شام کا علاقہ اس کی جامعہ مسجد امبی وہاں حضرت مہدی موجود ہوں گے عیسہ لہی سلاط وسلام کہاں نازل ہوں گے مختلف روایات ہیں عموماً یہ مشہور ہے کہ جامع مسجد عمری جو ہے دمش کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جو ہیں وہ نازل ہوں گے ایسا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے مشہور بات ہے لیکن ایسا ہے نہیں کسی بھی حدیث میں مسجد کے مینار کا نام نہیں ہے ہاں یہ آیا ہے کہ دمشق کی بستی کے مشرقی مینار پر تو مسجد کا مشرقی مینار جو ہے وہ اور ہے اور دمشق بستی کا مینار جو ہے وہ اور ہے جو دمشق مسجد کا مینار مشرقی طرف ہے اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا دمشق بستی بالکل قریب ہی بستی کے قریب ایک اکیلا مینار نور الدین زنگی نے مسلم مجاہدین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا وہ آج بھی اسی حالت میں جو ہے وہ قائم ہے اس مینار پر عیلیہ السلاۃ وسلام حدیث میں جہاں بھی الفاظ آئے ہیں دمش کی بستی کے مشرقی مینار کے آئے ہیں کہیں بھی مسجد کا نام نہیں آیا یہ غلط جو ہے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ بات غلط ہے مشرقی مینار اس کی تحقیق جو ہے وہ ہمارے پاس علماء کے پتنوں کی شکل میں موجود ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب اس خود جا کے دیکھ کے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ علماء نے یہ جو یہ کہا ہے کہ وہ وہ مسجد کا مینار نہیں دمشق بستی کا مشرقی مینار وہ ٹھیک ہے وہاں کے علماء بھی یہی کہتے ہیں تو عیسایہ سلاۃ والسلام وہاں نازل ہوں گے اور کنٹرول سنبھال لیں گے اور اسی دن جو ہے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی بڑی جنگ ہوگی جو تاریخ کی آخری جنگ ہے اور اس جنگ میں بھی جو ہے وہ کوئی خاص اسلحہ جو ہے استعمال نہیں ہوگا تھوڑا, تھوڑا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوگا رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام دجال کا جو ہے وہ پیچھا کریں گے اور اس کے تعاقب کرتے ہوئے لط بستی میں جا کر اس کو پا لیں گے لطف بستی حضور علیہ السلام تو اس علاقے میں آئے ہی نہیں کبھی اور لط بستی تو دنیا میں تھی ہی نہیں لط بستی کب بنی ہے اس کا بڑی جستجو اور تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچے کہ 1948 میں اس کی بنیاد رکھی گئی انیس سو میں اور اس کے ساتھ ایک ایئرپورٹ بنایا گیا اس میں بڑے بڑے جنگی جہا ان کا اسرائیل کا جو ہے فضائیہ کا بڑا ایئر یہی ہے لدھ مقام پر اور انیس سو میں بستی بنی اور بستی کا نام انہوں نے لدھ رکھا رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے صحیح مسلم ابو داود اور مشکا شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا کہ یکط الایسی علیہ السلام اس کو لودھ کے مقام پر جو ہے وہ قتل کریں گے لُط جو ہے ایک ایک بڑی سٹی ہے یہ تل ابیب سے جو ان کا کیپٹل دارالحکومت ہے اس سے آٹھ یا دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک بہت بڑی بستی نہیں چھوٹا سا شہر ہے دراصل ان کی فضائیہ ہے یہاں ایئر پورٹ ہے ایئر کی جتنی ہے اور اس کے متعلقات جتنے لوگ ہیں یہاں اس بستی کی ایک تو خصوصیت تو ہے ہی کہ دجال یہاں قتل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ لود کی حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں اسرائیلی اور پورے لط میں یہ جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں کھمبے لائٹ والے اس کے نیچے انہوں نے تبرک کے طور پر تین چار جو ہیں وہ ڈیورڈ سٹار لگائے ہوئے پورے شہر میں جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہمارے مسیحا کا شہر ہے وہ یہاں آئے گا یہ ہے اس کے مقامات ہیں یہ اس کے اس کے تیارے ہیں اور یہ ہے اور فلاں ہے اس کے نام سے بہت ساری چیزیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہی وہ اس کے قتل ہونے کی جگہ بھی ہے حدیث شریف میں واضح الفاظ کے ساتھ اسی نام کے ساتھ شہر کے اسی نام کے ساتھ یہ محفوظ ہے بابل اس کے نام کے ساتھ موجود ہے اس کی جو ہے وہ چند تصویریں جو ہیں وہ اس میں واضح ہیں اس کتاب میں. اس میں رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس جنگ میں جو یہود کے ساتھ ہوگی ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپائے آؤ اور اس کو قتل کرو سوائے ایک جھاڑی ہوتی ہے غرقت کے جس میں ایک انسان چھپ سکتا ہے ایک جھاڑی نما ہے جو ایک انسان اس میں ایک انسان اس میں چھپ سکتا ہے انگلش میں اس کو باکس تھرون کہتے ہیں باکس تھرون اور عربی میں اس کو غرقت کہتے ہیں ایک جھاڑی نما ہے یہ یہ اس کی جو شکل ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایک آسانی سے چھپ سکتا ہے یہ ریگستان کے علاقے میں تھی اسرائیل آباد ہوا ریگستان تقریباً ختم ہو گیا تو ان کو فکر لگی کہ یہ جھاڑی تو ختم ہو جائے گی مسلمانوں کو علم نہیں اور یہودیوں نے اس پر ایمان لیا ان انہوں نے انڈیا سے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک چار سال میں بارہ ارب ڈالر کی کاشتکاری کروائی اس غرکت کی وہ انڈیا سے گیا اسرائیل میں اور وہاں اس کی شجر کاری مہم جس طرح ہم درخت لگاتے ہیں اس طرح انہوں نے پورے اسرائیل میں یہ کرکت لگایا کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ہمیں بچا سکتا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ, باکس رون جو ہے یہ اس باقاعدہ شجر کاری مہم کہ جو اب اس کو لگائے گا اس مہم میں حصہ لے گا اس کو بھی انعام دیا جائے جس طرح ہم شجرکاری مہم سرکاری طور پر کی جاتی ہے بارہ ارب ڈالر کی ان چار سالوں میں انہوں نے وہاں یہ وہاں کے انڈیا کے جنگلات سے یہ وہ پورٹ ہوا اسرائیل کی طرف اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کے کس مرحلے میں داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دجال کے فتنے سے بچ کیسے سکتے ہیں ایمان اور یہ وہم کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں حضور السلام نے منع فرمایا دجال کا سامنا نہیں کرنا تو کیا کرنا چاہیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکنہ طور پر کوئی مکہ میں رہائش اختیار کر لے مدینہ میں رہائش اختیار کر لے تو بچ جائے گا یا اس زمانے میں زندہ ہے تو اس وہ چلا جائے کہاں شام میں جہاں حضرت مادر رضی اللہ عنہ موجود ہوں گی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کر لے گا اس کو یاد ہوں گی سورہ کہف کی پندرہویں سپارے میں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا دجال اس پر کوئی جو ہے وہ اپنا وار نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے علماء کے ساتھ صحبت ہے علماء کے ساتھ تعلق ہے ان کی مجلس میں شریک ہونا ہے اور علم الفتن کا علم رکھنا اتنا ضروری علم کہ جتنا ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں تو یہ اک چالیس پچاس چالیس تقریباً صفحات کا اس کے آخر میں تھوڑی تصویریں بھی ہیں جو ضروری تھیں تو اس میں یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ اس میں اس میں اس کو لکھ دی گئی ہیں وہ جتنی ہیں ساتھی جو ہے وہ بعد میں لے لیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال لود کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلم اس کو قتل کر دیں گے مسلمان جنگ جیت جائیں گے یہود کا قتل عام ہوگا تو وہ اسلام کا جو کلی غلبہ ہے وہ اتنا عظیم غلبہ ہے کہ کوئی کافر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی عیسائی علیہ السلام کے نازل ہوتے عیسائی سارے اہل کتابی مان لے آئیں گے. یہودی جو رہ جائیں گے عیسائی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے اسلام کا کلی غلبہ ہو جائے گا اور غلبہ اس صورت میں ہے کہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی مذہب ہے اور نہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص دنیا میں پایا جاتا ہے. اور انتہائی امن انتہائی انصاف وہی جو, عیسیٰ جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نے کچھ سال پہلے قائم کیا تھا وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح قائم ہو جائے گا اس سے بڑھ کر قائم ہوگا اور اس کے مد مقابل کوئی کافر نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسی علیہ السلات وسلم دنیا میں رہیں گے قبیلہ نظام میں ان کی جو ہے وہ شادی ہوگی اس سے پہلے وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں تو ان کی شادی ہوگی ان کی اولاد ہوگی اور وہ دنیا میں رہیں گے ان کا انتقال ہوگا اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روضۂ رسول میں ان کو دفن کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں حاضت ابو بکر و عمر ایک طرف ہیں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جگہ ایک قبر کی باقی ہے جس میں سیدنا ناحد عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے اس کا ہم یہ نقشہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ان کے کندھے میں ہے حید ابو بکر رضی اللہ ع کندھے کے برابر ہائے عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے اور یہ ایک چوتھی قبر کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے خالی ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ قد بقیہ پودن قبر واحد ایک ایک قبر کی جگہ باقی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے رسول علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر کے ساتھ آئےت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی مائیت میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا قبر سے مراد جو ہے وہ یہ مقبرہ ہے ایک قبر مراد نہیں قبر سے مراد یہ پوری جگہ ہے ایک قبر یعنی ایک اجرے سے ایک مقبرہ سے ایک روزہ سے ہم چاروں اٹھائے جائیں گے تو یہ ہے قتل دجال بھی اور عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے ذمن میں بھی آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے بعد بھی اسلام دنیا میں غالب رہے گا کافی عرصہ تک ان کے بعد ان کا جو نائب مقرر ہوگا رسول علیہ وسلم نے اس کا نام المقعد عد بتایا المقعد جو ان کا خلیفہ بنے گا اور اسلام کو اس سلطنت کو خلافت کو باقی رکھے گا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حالت بگڑنا شروع ہو جائے گی یہ مسلمان جو ان کے ساتھ تھے یہ فوت ہوں گے ان کی نسلیں بگڑیں گی اور وہ کفر اختیار کریں گی اور بہت جلدی جلدی یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبا عرصہ چاہیے انہی پر قیامت قائم ہوگی اور انہی میں قیامت کی بڑی علامات نزول عیسیٰ کے بعد پوری ہوں گی عیصی الصلاۃ وسلام کی زندگی میں وہ فتنا ظاہر ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہتے ہیں اور پوری دنیا کو لے کر جس طرح حضرت مہادی مسلمانوں کو لے کر جو ہے دمشق میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا اور پناہ گالی تھی شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہتور اس پہاڑی سلسلے میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑی سلسلے کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ مسلمان اس میں پورے آ جائیں گے اور کوئی مسلمان جو ہے یجوج موجوج کے فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا عیسیٰ علیہ سلاط والسلام ان کے خلاف جو ہے بدعا کریں گے اور وہ جو ہے وہ وہ الگ تفصیل ہے وہ کون ہے وہ قتل کیا جائیں گے اس کتاب میں تھوڑا تفصیل موجود ہے اس کا وقت نہیں ہے تو یجوج موجود کا قتل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کی بدعا کے نتیجہ میں ان کے زمانے میں ہی ہوگا اور اللہ تبارک و پوری دنیا کو صاف کریں گے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی انسانوں سے 99 فیصد زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جہنم میں کیسے جائیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ہزار جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے اور ایک جنت میں جائے گا تو یار صم اتنی تعداد میں جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایک تم میں سے ہوگا اور ننانوے جو ہے وہ یوج و موجوج میں سے تو انسانوں کی تعداد یجوج موجوج کی نسبت ایک ہے ایک فیصد اور 99 فیصد وہ انسانوں سے زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے بہر تبریہ جس کا آپ نے یہ سیٹلائٹ تصویر دیکھی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک ٹب کی شکل سے زیادہ نہیں ہے حدیث شریف میں آیا کہ یجوج جوج موجوج اس کے پاس سے گزریں گے یہ ایک دفعہ خشک ہوگا دجال کے ظہور سے پہلے پھر جب بارشیں آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خوشحالی آئے گی یہ پھر بھر جائے گا تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پہ چلے جائیں گے تو یہاں سے گزریں گے آ, یہ جج و تو ان کے اگلے والا لشکر اس کو پی کے گزر جائے گا رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے لشکر کا پیچھے والا حصہ ہوگا وہ یہاں ہاتھ مارے کے کہیں گے کہ یہاں کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا کہ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے اور اتنا اور اتنا فساد پھیلانے والے حدیث شریف میں موجود ہے تو عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی وفات اور اس کے بعد جو شر قائم ہونا ہے اس میں یجو موجود ہیں اس میں بڑے بڑے خصف ہیں یعنی قیامت کے سے پہلے پہلے دنیا میں تین یا چار مختلف جگہوں پر بڑا خصف ہے خصف کے معنی لوگوں کا زمین میں دھنسا دیا جانا پوری کی پوری بستیاں پورے کے پورے جو ہے وہ علاقے ایک دم جو ہیں وہ خصف ہو جائیں گے چھلاست خصوف حدیث میں تین بڑے جو ہے خصف اور دھنسائے جانے کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو موجود ہے اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کفر والے کفر پر پکے ہو جائیں گے ایمان والے کب سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو رسول وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں طلوع ہوتا ہے اس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے ہوگا اور توبہ کا دروازہ اس دن جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا بھی رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو ایمان پر ہیں وہ اسی زمانہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا پہاڑی جو ہے صفا مروہ جہاں سائی کی جاتی ہے وہاں سے جو ہے جانور نکلے گا جس کو جو ہے وہ اکیس میں پارے سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا اخرج نلحم داب بم الردی تکلی لا التین وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا اور وہ آ کر نشان لگا دے گا جو ایمان والے ہوں گے ان کی وفات ہو جائے گی اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے ایمان والوں کا تعین ہو جائے گا اور کافروں کا تعین ہو جائے گا یہ ایمان والے ہیں یہ کافر ہیں اور اس کے بعد اللہ ایمان والوں کو ایمان پر باغی رکھیں گے اور کافروں کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق نہیں دیں گے اسی طرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان اور ایمان کی ہر نشانی کو اٹھا لیا جائے گا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو مسجد کو قرآن پاک کو ان کو اللہ تبا حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی زمین سے اٹھا لیں گے اور حج جو ہے یہ موقوف ہو جائے گا اور بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا یہ آخری آخری نشانی ہے جب, جب جو اس بات کی علامت ہے کہ قیامت جو ہے آج یا کل جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے بیت اللہ کا گر جانا اور ایمان والوں کا اٹھ جانا یہ آخری نشانی ہے جس کے اگلے دن جو ہے وہ قیامت نے قائم ہو جانا ہے لفظ اللہ اللہ کہنے والا جب تک دنیا میں ہے دنیا جو ہے وہ قائم ہے اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک بیت اللہ یہ یہ خان کعبہ یہ جب تک دنیا میں باقی ہے اس وقت تک لوگ باقی ہیں جا اللّہ بیت الحرامہ قیام الناس اللہ نے بیت اللہ کو کعبہ کو لوگوں کے دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ بنایا اگر یہ نہیں تو لوگ دنیا میں قائم نہیں اس طرح جو ہے کی طرف لوگ جمع کیے جائیں گے سور اسرافیل سے جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی یہ مختصر احوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ